أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتخاتها وكل محتخة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد فله أسلم معز السامعين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 تو تم سب کے سب اسی کے فرما بردار بن جاؤ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ سارے بندے اللہ کے حکم کے تابع بن جائے اور اسی حکم کا نام اسلام ہے اسی لیے اللہ نے فرما فلاں و تم اسی کے لیے اسلام لاؤ اسی کے فرما پردار بن جاؤ اسی کے تابع ہو جاؤ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 اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلا اللہ کا حکم دونوں کی جنت میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے رغبت کے ساتھ کھاؤ پی لیکن اس ایک پیڑ کے قریب بچانا ورنہ تم ظالم ہو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 تم خلا چیز ہی خرید سکتے ہو خلا ہی بیچ سکتے ہو یہی قیمت اس کی ہونا چاہیے نہیں اللہ نے آزاد چھوا ہے حالانکہ ہاں آدمی کسی ایسی چیز کی تجارت نہیں کر سکتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا رسول نے منع کیا ہے لہٰذا اسلام میں آزادی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں انسان کی تمام خواہشات کو اسلام ختم نہیں کرتا ہے انسان کی تمام لذتوں کو اسلام ختم نہیں کرتا ہے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 اور معاشرے میں تم لوگوں کو بھلائی کی تعید کرتے ہو برائی سے منع کرتے مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے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 نقصان ہے پھر اس نظر کی جائے پھر اس کے بارے میں قوانین کہ ایک قانون آتا ہے اس کے بعد دوسرا قانون پڑتا ہے کیوں اس لیے کہ انسان تجربات کی وجہ سے سیکھتا ہے آج یہ قانون کلیفاس کر دیا قانون نافذ کر دیا کہ قتل کے بدل قتل نہیں ہے اس کے بعد قتل بڑھ جاتا ہے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 اللہ تعالیٰ نے قرآنِ فرمایا اليوم اتمنت لکم اتمنت لکم دین. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین کامل ہے علی مکمل تولقم الدین کو میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام قابل ہو گیا اب اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسلام کا نکاح کا قانون بدلا جائے طلع کا قانون بدلا جائے یا گنا قانون بدلا جائے اسلام کی ترمیمات کی ضرورت نہیں انسان کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے انسان کا المیہ کیا ہے انسان بجائے اپنے کو بدلنے کے اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتا ہے تھوڑا ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہمارے یہاں پہ کیا ہے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کاش کے اسلام میں دہج ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا سب के ہوتا کاش کے اسلام میں یہ چیز حرار ہوتی کاش کے اسلام میں ناچ گانا حرار ہوتا میوزک حلال ہوتا حلال ہوتی. آج ماحول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ کے دین کو بدلنا چاہتا ہے اللہ کا دین بدلنے والا نہیں نہ مسلمان کے بولنے سے یا کسی اور کے بولنے سے اللہ کا دین تک ایک رکھے گا لیکن واقعی مسلمان کو معلوم تو ہو کہ اللہ کا دین کیا ہے واقعی اللہ کا حکم قرآن کامل کر دیا آپ اسلام کے بارے میں غور کریں اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور دوسرے اریان کو دیکھیں اسلام انسان کی زندگی کے تمام امور کو اپنے احاطے میں لیتا ہے آپ دیکھیے عقیدہ ہے عقیدہ اسلام عقائد سکھاتا ہے اس دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ تعدودی امور کسی کونے میں بیٹھ کے آدمی کر لے اور کامیاب ہو جائے نہیں اسلام ایسا دین نہیں اسلام کچھ خاص ریچولس کا نام نہیں کہ کسی کونے میں بیٹھ کے کوئی آدمی کچھ امور کر لے کچھ عبادتی کام کر لے اور بس اس کا باقی زندگی سے تعلق نہ ہو اسلام ایسا دن نہیں ہے نہ اللہ یہ چاہتا ہے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 عبادات کا معاملہ آپ دیکھیں ایک لمبی فہرست عبادات ہے. کی ہے نماز کے روزہ حج اور نہ جانے کتنے اعمال ذکر دلاوت اور جتنے صوم ہیں سارے احکام اسلام ہیں امور جن میں ہر قسم کی عبادت ہے جس میں اللہ اور بندے کا خالص معاملہ ہو جس میں اپنی نفس کی تربیت ہو جس میں آدمی کا خرچ کرنا جس میں آدمی کا کے وطن کرنا اپنی جگہ چھوڑ کے اللہ کی گھر کو جانا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 حقوق کے اعتبار سے چاہے ماں باپ بیوی بچے پڑوسی رشتہ دار ان کے حقوق ہوں خوبوں. یا اسی طرح سے تجارتی معاملات کہ آدمی کیا خریدے کیا بیچے اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں کیا اصول ہیں ریبا حلال ہے حرام ہے کیا ہے سارے معاملات اسلام میں بتاتے ہیں کون سی دیوی حلال ہے کون سی حرام ہے اسلام یہ نہیں کہ تم مسجد میں بیٹھو اور یہاں عبادت کرو پھر باہر جا کے تم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 آپس میں تناؤ پیدا کرنے کا بھی ماحول پیدا کر سکتا ہے دوسری قوموں کے اعتبار سے بھی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں. یہ اور بات ہے کہ عام طور سے ایسے معاملات میں سب سے پہلے مسلمان چلا پہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے اگر غور کر کے تو یہ سبھی کے لیے مسئلہ ہے اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مراسب ہے اس طرح کے قانون کے لفاظ سے سب کے لیے پریشانی پیدا ہوگی لہذا اسلام اس کو نہیں قبول کرتا ہے ہاں یہ کہ ہم اس کی یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے علما اور اسی طرح سے دانش پر طبقہ جو ہے حکومت سے بات کر سکتا ہے یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے 1925 سو پچیس سے چلتا آ رہا ہے انیس سو ज्यादा میں جا کے معاملہ اور زیادہ اچھلا تھا شاہ بانوں کی اس کی وجہ سے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایک قانون بنا دیا جائے اور سارے اسلامی قوانین اور جو بھی معاملات ہیں اس کو ختم کر دیا جائے مسلمان کا نکاح اسی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 اتنی سمجھدار ہوتی تو اس کی زندگی خراب نہیں ہوتی آدمی کا حال کیا ہے وہ کبھی اس ڈال پہ ہوتا ہے کبھی اس ڈال پہ ہوتا ہے مزاج میں وفاداری ہوتی ہے اس لیے دنیا میں ایک آدمی کئی تعلقات کر لیتے عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور نہ جنت پہ ایسا ہے عورت کے مزاج ہی میں یہ چیز نہیں ہے عورت کے مزاج میں اس کی بناوٹ میں بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اٹھارہ سال کی لڑکی کو کوئی نہیں برد سکتا ہے اور کوٹ میں جا کے اس سے دوست کالج کے دو لے لیے مان لیجیے جواب ہی لینا ہے اس کو تو ایک دو لے لیے اور جا کے وہاں پر اس کی شادی کر دی نکاح کر دیا اس کے ساتھ پورا ڈاکومنٹیشن ہو گیا کہیں جا کے رک کسی لوج میں اور کہیں پر بھی اور اپنا جو بھی معاملہ کرنا تھا کر دیا اور آ کے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے بلکہ بال اوقات یہ ہوتا ہے کہ لو میرج اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بعد میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں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 لڑکی وہ بھی کیا مصیبت ہے لڑکی جاب کرتی ہے باپ پیمنٹ لینا چاہتا ہے ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے بہت کم کے سدی لیکن اصل میں بنیادی طور پر ماں باپ جنہوں نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا بنا کر پار کے اس کو بڑا کیا وہ ہمیشہ اس کا بھلا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لڑکا صحیح ہے کہ نہیں اس کو سنبھالے گا کہ نہیں سنبھالے گا کماتا ہے کہ نہیں ٹھیک سے اس کی برابر پرورش کرے گا کہ نہیں بچے ہوں گے تو دیکھ بھال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کیسے کہ کی کی نہیں ماں باپ دیکھتے ہیں اس کا چاہتے ہیں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 اور ایک طرف اسلامی قائدے کو دیکھیں اسلامی قانون کو دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں فرد اور معاشرے دونوں کی بھلائی ہے نہ کوئی بھی کسی کی بھی زندگی کا نقصان کر سکتا ہوتا ہے اس, نہیں ہوتا ہے صحیح. لہذا اسلام اللہ کا دین ہے اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے مسلمانوں کو چاہیے ہم لوگ ایسے معاملہ جب بھی آتے ہیں مسلمان ایک دم جوش میں ہر چوک میں باتیں ہوتی ہے ایسا ہونا چاہیے کوئی کرنا چاہیے ہم خود اپنی زندگی میں دین پہ کتنا عمل کرتے ہیں جب کوئی باہر سے آ کے اسلام کے بارے میں کچھ بولے گا کہ تمہارا اسلام ایسے ایزا ہونا چاہیے تب ہمارا ہماری غیرت اور ہمارا دین جوش مارتا ہے لیکن باقی زندگی میں اگر ہمارے خلاف کوئی نہ بولے نہ اسلام کے ساتھ چھیڑخانی کرے اس وقت میں ہم کتنی چھیڑخانی اس کے ساتھ کرتے ہیں ہم دوسروں مخالفت پہ بھی دن پہ چلیں گے لیکن ہم خود سے دین پہ نہیں چلیں گے آج ہمارا یہاں یا اگر کوئی اسلام کے بارے میں کچھ نہ کہے ہاں اسلام سیف ہے نا ٹھیک ہے چلو میں نے نماز نہیں پڑوں گا میں اپنی نکاح میں تماشے پچاسوں کروں گا آج نکاح کے معاملے میں ہم بول رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے شریر میں دخل نہیں دینا ہم لوگ کتنا دخل دے رہے ہیں اس میں کتنی مدار ہمارے نکاحوں میں ہے کتنی دہیج کی رسم ہے اسی طرح سے ناچ گانے ہیں بےحودگی کتنی ہلدی کی رسم ہے نہ جانے کتنی فرافات ہیں ناچ گانے عورتوں کا ناچنا نہ جانے کتنی چیزیں یہ کیا ہے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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها عباد الله رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللہ دیکھو اللہ امداد